نٹو ننستا ہونا کرو ونؤ میزائن سيدنا في عبالنا. من يحده الله فلا مبلنا. ومن يزيله فلا هابلنا. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. يا ايها الذين امروا اتقوا الله حق تقاتيه. ولا تنظن الا وان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي صلقكم من نفس واحدة وصلق منها ذوشها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حولنا سليدا يصلح لكم اعمالكم ويغطر لكم جنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد قاس فوزا عظيما اما بعد فإن صير الهديث كتاب الله وصير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة جنعة وكل فدعة غلالة وقل بلین عام بہن محسوار بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البا کی گائک پہلے گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو سادقین کا ساتھ کے ساتھ رہنے اور سادقین کا ساتھ دینے کو رکھ ہے سادقین یعنی سچ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور وہ قو ماں سادقین ہمیشہ تم سچوں کے ساتھ لیا کرو سچوں اس نام میں ہو اسلام میں صف اور سچائی کا بہت ہی اونچا مقام بن سب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بناتے ہیں سورن چنری اور بہت شوبل ایمان کی حدیث ندی رہے ساتھ نمایا اند پانی نی کا بدل لوگوں اللہ تعالیٰ نے دل کے سکون رفاہ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی میں رکھا ہے انسان اگر سچ بولتا ہے سچائی میں اس کو نقصان بھی ہوتا ہے تو اِس میں نان ایک ہم نے سچائی سے کام لیا ہے لے اور اگر انسان ہاں جھوٹ سچائی سے کام نہ لے تو ہمارے ساتھ ماتے منی نہ لے اور یاد رکھو جھوٹ ہمیشہ بے چینی کا سبب ہوا کرتا ہے ایک چور چوری کرنے کے بعد برائی کرنے کے بعد کبھی اس کو کلو راحت محسوس نہیں ہوتی لیکن ایک انسان اگر سچائی سے کام لے بداہ اس کا خطارا بھی جاؤ اس کو جان بھی جانے ہی کی دے لیکن اوبر آ جائے تو اس کو دل میں اطمینان رہتا ہے کون سب کو کے ہر پہنو کی جان دے رہی ہے نگر رہے پر سامان سچائی کی بڑی سبھی ادار سمایا ان سر انیل تم اے لوگوں سا بڑا فائدہ ہے سچائی سے بڑا فائدہ ہے تمہارے دل کو سکون سرم کو راحت ملتی ہے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچے تو جھوٹ سے قرق بے چینی الجھن پریشانی لائبر ہوا کرتی ہے اور اللہ محض اللہ علیم نے جن خوش نصیب لوگوں کے لیے آج تمہن پھر اجنہ دینی ملہ نے جن خوش نصیبوں کے لیے اپنے دو انعام کا اعلان کیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقصد کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ بڑی خوش بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مفرب کی بٹارا سنا دی اس لیے ہمیں واقعہ یاد آیا جمع بخاری رحمتہ اللہ علیہ ذائق صلی سے, سے نقل کرتے ہیں ایک دن حسیم صاحب کے اندر بیٹھ کر کے کیا چار نوجوان بیٹھے ہیں اور چار نے آپت نے کہا اس وقت ہم سب سے مقدس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی دلی خواہش کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ان میں تین تو بھائی تھے سگے ایک تھے ابدلنا دوسرے تھے مشاد تیسرے تھے اروا یہ تینوں سگے بھائی تھے سب سے پہلے حضرت عبدلہ بھی زبید رضی اللہ صلاح صاحب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس مقدس مقام پر ہوں اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دن کے لیے ہم یہ خلافت عطا کر دے آپ کی جو بدعنوانیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں ہماری سمجھ میں ہماری دوسرے بھائی بن عمیر سے کہا میری دلی خواہش و تمنا ہے کہ ہمیں یہ رات کا گورنر بنا دیا جائے اور آئستہ بنتوش حسین اور آئستہ بن سرا ان دونوں دیندار لڑکیوں سے اللہ تعالی ہمارے گھر کو آباز کر دے ہماری شادی ان سے کرا دے تیسرا بھائی چھوٹا والا جو کمروا اس نے دعا مانگی ہم اللہ ہماری فری رواہش سمجھنا ہے کہ اپنے نتی کو جو علم لے کر کے ٹونے لے جاتا تھا اس علم پہ ہمیں مالا مال کر دے اور دنیا کے سارے لوگ ہم سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں یہ بڑی بہترین دعا مانگی تیسرے نے لیکن چوتھے جو, جو میں سب سے بڑے تھی سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے حضرت عبد اللہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بھائی سب لوگوں کی یہ تمنا ہے لیکن عمر خطاب کے لے کے عبد کی تو سیری خواہش و تمنّا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہے چھپے میدان میں اپنے نامے آمان کو لے کر کے جب پورا کے سامنے پیش ہوں تو جرم پور آتی ہمارے گناہوں کو دیکھیں اور ہساب کرنے کے بجائے کہ اب گندہ جاؤ میں نے تیرے گناہوں کی نفرت اور بخش کروں ہماری چیزیں سر کو سمجھنا سی تھی میرے بھائی جن دس جن خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین وین اول مل کا نتی اس لیے آپ آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ رقم واد اوکار یہ بڑے آرام دال مرتبہ مرتبہ رکھنے والوں کا تذکرہ ہے اور آخر میں اللہ نے ان کے مطالعے کے ساتھ مغفرہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہم نے مفرت اور بخش کا وعدہ کر رکھا تیار کر رکھا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر سماوی اللہ تعالیٰ سب کو استادی میں شامل کر لیے جبھی علیہ نے سچائی کو یہ سچائی تو ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کرا دیا ہے اگر کسی کو سکھ نصیب ہو جائے سچائی سے کام کرنا سچائی کا معاملہ کرنا سچائی سے کام لینا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نصیب کر دے تو اسے بہت بڑی نعمت مل گئی اسی لیے اگر سے ابدن گابین اباس ابدنگاری محمد ابدنگاری بن عب رضی اللہ تعالیٰ محمد میم یہ صاحب نام سے معلوم تو یہ بڑی سے جماعت ہے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آپ نے سنایا اے عبداللہ اللہ اذا ادا تنگا فنا ارے کما سال اف دنیا اے عبداللہ یاد رکھو ارباؤن اذا سننا فی کا فنا ارے کما سا دنیا یہ چار آرا دھر کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو یہ چارے چاروں نعمتوں سے نماز اور ایرت اللہ اجب اگر ہم انداز اللہ تعالیٰ اگر ان چار نعمتوں سے تجھے نواز دے تو فرا رہی کا معاف آتا تھا دنیا صرف دنیا میں تجھے چار نیت بھی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا سمجھو چار چیزیں اس کو نصیب ہو گئی سمجھو کہ ساری دنیا کی دولت اور نعمت اس کے قدموں کو آ گئی اللہ تعالیٰ ان چاروں نعمتوں سے ہم سب کو نوازے آپ نے ساتھ نمایا وہ چاروں نعمتیں یہ ہے نمبر ایک آپ نے شاہد کو حدیثی سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑی نعمت جو نے میں نے فرمایا کہ نعمتوں کے ہاتھ سو جانے کے بعد اب دنیا میں اور جس نعمت سے تم محروم ہو اس کے اس کی محرومی پر کبھی افسوس نہیں کرنا سدمہ نہیں کرنا اور فکر نہیں کرنا ہر کا آم امیدہ او ان نفی کا فراہم نہیں کہ حدیث وہ ہندو امانت وہی سرس و امر آپ نے بنوایا یہ ساری چیزیں یہ ہیں نمبر ایک آر کا صد و حدیث دن. نمبر آم دو آپ نے شاید میں نمبر اور نمبر چار آپ نے گرمایا وہی یہ چار سارا سر کے نیمتیں ہیں اور نیٹیاں ہیں جس سے انسان کی دنیا اثرت دونوں سے جاتی ہے نمبر ایک آپ نے گھمایا سنگھ کو حبیب جس کو سچ بولنے کی توفیق نصیب ہو جائے جس کو سچائی کی توفیق مل جائے اور یاد رکھو اس کو سچائی کی جگہ دو سی مل جائے دنیا میں بھی سچائی اس کے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی عیدان بنے گی عنادین نے حضرت عیدان اصل شام کا تذکرہ قرآن پال سے سورج مائنڈہ کے راستے میں کیا ہے حضرت عیشان اصما شام کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں یہاں سے اٹھائے تھے اور ہمیں چھوڑ انہوں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت شروع کر دیکھی تھی ضروری کیا آپ نے ان کو حکم دیا کہیں عیسائی رکھو کسی اللہ کو چھوڑ کر کے میری اور تیری ماں کی عبادت تم لوگ کرو کیا آپ نےکم دیا تھا آپ نے ان کو یہی تعریف دی تھی ہم نے یہ دعوت نہیں دی تھی ہم نے وہی دعوت دیا تھا ارے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ہم نے آپ کی عبادت کی طرف تو اللہ تعالیٰ اگر میں جب تک دنیا میں تھا تب تک تو میں نے ان کی نگرانی کی بے بھال کیا ہمارے دنیا سے چنے آنے کے بار, انہوں نے کیا, کیا اللہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آئیں گے انہوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنایا اور ہماری عبادت میں شہید کیا تم کو تمہاری ماں کو اس لیے آج شریف کو ہم بداب دیں گے ہم سارے بڑے گھر کے دن ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ملازیر کہ آپ کی مرضی ہے اگر ان کو آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں ہمارا کوئی جاتی نہیں ہوگی کیونکہ سلا دے گا تو, تو اپنے بندوں کو دے گا اشارہ یہاں کے ٹائم پر کل کر جا اللہ جی نے جب ہمارے پرارے اس طرح سے پارٹی کرنا اشارہ کیا تو اللہ جی نے اپنا فیصلہ اٹھایا ایسا یاد رکھو یہ سب تمہاری عبارت اور تمہاری باتیں سامنے ہیں لیکن یاد رکھو یہ قیامت کا ہے یہ حق کا میدان ہے آج سچاؤں کی سچائی ہی کام آئے گی کوئی دوسری چیز کام آنے والی نہیں ہر جاؤ سال کی نصیل کہوں یہ قیامت کا دن ہے یہ ہر چیز کا میدان ہے یہ جھوٹوں کی آگ آزاد نہیں ہے جنہوں نے جھوٹ پر شرک کیا جھوٹ سے نام پر گزار کیا یہ سارے جھوٹے جو ہے آج اس کے جنت نہیں ہے کا دن ہے حساب کتاب کا دن ہے آج سچاؤں سے سچائی کام آئے گی جھوٹوں کی جھوٹ آج انہیں ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دے گی اللہ تعالیٰ سب کو سادگی میں شامل کر دی رہی بات دنیا میں تو دنیا میں بھی آنے والی پٹارے کی کتنی پڑ کتنی مصیبتوں سے انسان کو اس کی سچائی نظار دیتی ہے ہمال دنیا کا مسلم لا لیں اور دیگر نقل کرتے امام اللہ اپنی اسٹوڈنٹ کے اندر نقل کرتے ہیں ایک واقعہ کہ کس کمر ہمارے اپنا سچائی کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے ایک, آخری ہے ایک آخری جن کا نام ریپریش علام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بزرگی کی کبر کو دوروں سے بھر دے گا جب یہ مسلمان ہو گئے کرما پر نام میں داخل ہو گئے انہوں نے سن لیا کہ نبی علیہ اسنان ہے جو جھوٹ بولنا حرام کرا دیا ہے اس جان میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے بارے میں جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ کائم کر دیا کلمہ پڑھ کے بعد جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی اس پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ انہوں نے نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی سل کے ہے مکان سل کے آواز کی سب کو ہو کر تو اور اس کدھر ان کی سچائی اور اس کلر ان کی امانداری مشہور تھی دنیا ہم اور دیگر محدثین نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہزار یوسف نے اپنے دور سے میں جب علماء کو قتل کر رہا تھا اور لاکھوں آدمیوں کے موت کے گھاٹ کام رکھا تھا اس کے دہنے بعد اُس لیے ہمیں بات کچھ بتایا گیا کہ اس موہے کے یہاں دو نوجوان بچے ہیں وہ بھی آپ کے لائن وداری کو مل نہیں کرتے اس نے وارنٹ کی ہتھیار کی نہیں ہو سکتی اور باقی دونوں نوجوان بیٹوں کو گرفتار کیا جائے لیکن پولیس کے پہنچنے کے پہلے پہلے بچوں کو امتحا مل گئی اور دونوں نوجوان بچے بھاگنے میں کامیاب ہوئے نکلے اور جا کر کے پورا سانے سالوں ادھر جانے کے بعد سالوں ادھر جانے کے के وہ دونوں दोनों رات کو को سے اپنے अपने میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے آ کر کے گھر بیٹھے لیکن سی آئی ڈی اور جاسوس برابر نانی تھا یہ دونوں بچے جب گھر میں داخل ہو رہے تھے کہیں سے سیائی آئی کی نگاہ پڑ گئی کہ یہ دونوں بچے جو فرار ہو گئے تھے آج اپنے گھر میں داخل ہو گئے ہیں وہ سیائی آئی ٹی سیدھے ہر چار جو پاس ہوتا اور کہا حضرت آج بہترین موقع ہے دنیا میں اس نے رکار قائم کر دیا اس بوڑھے کہ وہ کبھی جھوٹ سے کام نہیں دیتا آج پتا چلے گا کہ جھوٹ بوستا ہے کہ نہیں بوتا ہنڈا نے کہا کیوں اس کے دونوں بیٹے نے فرار کیے اور جو آپ کو مطلوب ہے وہ آج رات میں گھر کے اندر آ گئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے پہلے پہلے اس بوڑھے باپ کا انتہا کیا جائے آج رات کے بچوں کی جان بچانے کہ جھول بولتا ہے کہ نہیں بولتا اور لوگوں نے یقین کر دیا کہ آج کے بوڑھا زندگی بھر کا اکار توڑ دے گا اور آج ضرور ضرور سے کام دے گا ریبی نے آنا ہر چائے یوسف نے بلایا آئی پولیس چلو ہزار بنا رہے بچے دونوں نوجوان دو گھر میں چکے ہوئے ہیں اور بوڑھے حضرت نے سوچا ساڑھ کی جہاں ناخو کو, پتر, کو پتر کر دیا ہے آج ہماری باری بھی ہے اپنے بیوی بچوں سے نوید آئی ملاقات کی اور سیتے ہزار یوسف کے دربار میں پہنچے ہزار پوچھا یار بوڑھے کہاں بنا جائے گا اس بوڑھے کی تجھے کیا پڑی ہوئی ہے پڑی بنا ذرا بتاؤ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں اللہ اپنی جان اپنی اولاد کی جان کو بچانے کے لیے کی جھوٹ میں جھوٹی سال ہے اور جھوٹی باتیں میں آ کرتا ہے ہزار ہندوست پوچھا یا شیخ این بنا ذرا بتاؤ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں سیدھے اللہ جنہوں نے کہا وہ باہل مسان وہ باہل مسان یہ بڑی کاری کو جان رکھو کسی جی کے سامنے کسی دار کے سامنے کسی سات کے سامنے اور کسی دار کے بھاؤ کو ڈر میں آ کر کے وہاں مسلم دکھانے کے بجائے اس سے اور اکوسٹ کرنے کے بجائے ہر دن کا جب روز پھر طرح دیکھو اللہ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے ایک طرف پورے بنتا ہے پورا عرب ہے نبی طرح سب کو دنیا کے دیش بنا وہ کرنے مثال سے کبا ہے اور در اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں مست ساری دنیا ہماری دشمن ہے لیکن راتو کا اگر مست یہ صبح ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جہاں بھی مصیبت ہو پریشانی کا معاملہ ہو وہاں فوراً اللہ تالا کے دروازے کو اسی لیے جب دام کو بیٹے پڑھ کر کے سارے بھائی یوسف کو کنیں ڈال دیا اور کبھی سکھار کر کے کبھی جانتے کو دبا کر کے اس کا سوز ادا کر کے ہیں ہم اس موقع پر, اس موقع پر، اس تھی. اصلے جب میں کلا تھا تو ہمارے بیٹے تھے کہا کی برف پار لینے کے بعد وہ بہتر ہر ہر تو ہو گئی تھی تو ہمارے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہمارے دو اب ہمارے آ جانے کے بعد وہ کہاں گئے اس طرح اس کی کوئی خبر ہمیں نہیں ہے ہزار ہندوستان کا بار بڑھا ہوا ہے جلد دن میں مارگیٹ لیے تیار ہے سی آئی پوری رپورٹ تو پیش ہے لیکن ہزار سچائی کو سنا تو اوپر سے اور کہ جسان نے اس طرح سچائی سے کام لیا ہو اس بوڑھے کے پیٹوں کو بگڑ کر کے اس کا دن ہم نہیں دکھائے کتنا کہنا تھا لکھ کر کے لیا کن کے دوست اس مند رہا تھا آپ نے ساتھ مارایا نہیںمار ایک نمبر دو ہندو رزق رشتے حالان جائے اللہ تعالیٰ اس فضلے کے دور میں سب کو رشتے حال سے روا دے امار دور حلال نہیں حرام کوئی چیز رہی نہیں گئی دنیا رشک کیا نام لے لمبے پیڑ کے اندر اب اس کے بڑے اب حرام کوئی بھی نہیں رہی ہے سو اس کے ہاں حرام جس کے یہاں حرال ہر چیز نے کیا تھا آج مسلم سب حرال کرتی ہی چلی جا رہی ہے میرے بھائی سب سے بڑی نیو آپ نے کرا دیا تیسرے نمبر پر وہی مشین رسک حرام اور نمبر چار تین جائے نمبر دو ہندو عوام امانت کی حفاظت اور نمبر تین کس پیٹ کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے اس حرام سے رسک حرام جس کو نفیل ہو جائے حفاظت کو دور کرتے جنبی پیٹ کرو پوری کرنے جنبی دعا کرو عورت کو دور کر کرنی جائے تو میرے دعا سے کام نہیں کرے گا چاہتا تھا اپنے رک کو حلال کر دو تمہاری دعا قبول ہو جائے حلال بہتری قیمت ہے اور نمبر جس اس کے مل جانے کے پھر کسی اور ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے آپ نے ساتھ سنایا بہت لوگ اچھے افراد نصیب ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اچھے افراد والا بھی بنائے ساتھ سناتے ہیں اکرما دے گئے سیامت کے دل قیامت کے دن سب سے قریب ہے ہمارے ہوگا جس کے افراد سب سے اچھے ان چاروں نے متوں سے نوازے میرے بھائی یہ اور سچائی دنیا آخرت دونوں میں نجات کا سبب ہے اور یہی سچائی کل کی راہ کا سبب ہے ابو رابطہ الحمد اللہ حال رہا سامان آپ نے بڑا زبردست کو فتوا دیا جس کے, جس کے اندر آپ نے دنیا تمام کی تمام برائیوں کی جھوٹ کو فرار دیا اور تمام نیتوں کی جڑ اللہ کے رسول نے سب کو فرار دیا صرف سچائی ایک نیٹی نہیں ہے بلکہ ایسی نیٹی ہے جو ہزاروں نیتوں کا سبب بنا کرتی ہے آپ نے شاہ بنایا اے مسلمانوں ہر ایک سچائی کا دم پکڑ لو اور سچائی کو مضبوطی سے بھانگ لو ہمیشہ سچائی سے کام لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے کام لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہونے کا مطلب کیا ہے آپ نے کہا جا رہا ہم تو دل ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ پر ہی مان رہے اللہ تعالیٰ پر ہی رکھتے ہیں صحیح مانوں میں آپ اپنے آپ ہیں مسلمان ہیں اور وہ بھی ایک ہم گز گئے ہم سم بڑے ہیں بلکہ انداز یہاں ہو یا نہ ہو سرکاری طور پر سیاسی کارڈ میں آگیا تو ہم کیا بتیں مسلمان اور اگر کچھ کس طرح رہ گئی تو جی کہا کے مت تعلیم ہے مسلمان ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان آٹھ گنگے وہ ہو گئے بیس پیسے تو اللہ حاصل کر کے آپ نے کیا اور باہر دیش کی درگاہ تھی وہاں بھی سجدہ کر کے سارے بیس سنگ سینڈوں کو ختم کر کے ایک سجدہ سی آپ گھر لے کر کے جا رہی ہے یہ سب باہر کے ساتھ سچائی سے کام آپ نہیں کیا ایک اللہ کی عبادت کریں اپنے آپ ہاں کو سیٹ سے بچائیں کا حکم دیا بڑھے اور سب نے سچائی کا معاملہ نہیں ہوگا آپ نے اپنے فائدے کے لیے کسی نے جھوسی ابا تیار کر دی اگر تھانے میں <سلام> پھونک مار کر کے آپ کے مطلب آپ میں سمسا <سلام> کر دے گا اور آنکھوں کو پھیر لے گا تو اس کی بیناری جبھی خطا کر نبی محبت کو کاغذات کی تمام چیزوں کی محبت پر خارج کرنا چاہیے اور پھر نبی نے جس چیز کا دے کو ہمیں اس کی پابندی ہونی چاہیے اور جس چیز کے نبی نے منع کر دیا ان سے ہمیں سبق کرنا چاہیے بات رہنا چاہیے یہ ہے اپنے نبی کے ساتھ تحرک تحرک کے ساتھ سچائی کا مانگ رہے نئے کے ساتھ سچے بچائے تو اپنے سنگ کے ساتھ سچے بن جائیں اللہ کے ساتھ نبی کے ساتھ سچے بن جائیں اور اللہ اس کے نبی کے ساتھ سچے بن جانے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سچے بن جائیں آپ کہتے ہیں بیٹے کا ذمےدار میں ہوں بیوی کے کا ذمہ دار ہوئے ہوں بچہ بیمار ہو تو آپ ذمےدار مدد کی بیٹھتی ہو تو آپ ذمہ دار اور بچہ کہیں شلک کر لے تو آپ جمے دار بچہ جہنم میں جائے تو بچہ جہنم میں جائے تو اللہ اگر چوری کر تو تو واپس جگہ اور بچہ نماز نہ پڑے تو بچہ سنگا بننا یہ ہے ان کے دنیا اور ایمان کی, دار جائے. کو, ان کو اللہ کی, نبی, کی نبی کی محبت میں پیدا کریں اور نبی کی شریعت کے پابند بنائیں اسی لیے بہت بڑی ذمے داری ہے کہ اور آج مسلمان چاہیے کہ اپنی بن جائے کہا جاتا ہے آپ اور آپ اس کے موربی ہیں آپ اس کے ولی ہیں آپ اس کے ذمے دار ہیں،, ہیں تو سچی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ نماز میں بھی آ رہے ہیں تو بچے بھی آپ کے نماز میں آئے آپ اگر کام جاتے ہیں تو اولاد اس پر نام ہو آپ اپنے آپ کو جہان سے بچا رہے ہیں تو اولاد کو بھی جہان سے بچائیں یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اصل لے اب سچائی کا معاملہ کر رہے ہیں ورنہ نبی علیہ رہ معام کریں خریدنے والے آپ ہیں बच्चों چاہیے کہ آپ کے مدرس ہیں اور سچائی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں یہ معام کرے تجارت ہو کاروبار ہو ہم ٹیچر ہو ہم عالم ہو آپ ہمارے سننے والے ہو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرے تو کرے اور جب ہم نے سچائی کے ساتھ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ میں ہو جاؤ میرے بھائی ہمیشہ سچائی کے ساتھ سے کام لو میں ہریشمار سونا آر ارے تم کے تم سچائی سے کام لو ہمیشہ استعمال کیا کرو سر کا رہا دل کیونکہ سچائی ہمیشہ نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے دل یہ اکیل مان ایک ہسنا نیک کہتے ہیں ہسنا اور ایک ہے دل دل اور ہسنا میں بڑا فرق ہے ہسنا کہتے ہیں ایک نیکی کو اور پھر کہتے ہیں اس نئے عمل کو جس کے شہر اور جس کے دل میں ہزاروں نیکیاں اور آپ کو مل جائیں اس کو کہا جاتا ہے دل ایک دونوں دو جیتے ہیں ہٹنا ایک نیچی کو کہتے ہیں اور دل کہتے سینکڑوں ہزاروں نیکیوں کا سب بن جائے اس کو کہا جاتا ہے دل تو آپ نے آپ نے سچائی کو نیکی نہیں بنیا کیا ہمارا دل ہے پھر ہمارے سنو آپ ہم آ کے یہاں ان کو سچائی پکڑو اور سچائی وار کرو دل کیونکہ سچائی دل کی طرف لے جائے گی اور دش میں جائے گی جنت کے طرف نہ ہوگا اس حدیثہ گور کرو نبی ریخا کا خطے پر دور کرو کہ آپ کے جنت تک پہنچانے والا عمل جو کیا وہ دل ہے اور پھر اللہ رسول نے جوڑ دیا کس سے سچائی لال دار روش مل کا آپ ایک کلبہ پڑنے کے بعد कलमा کا के کرتا ہے اور سچ بولنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے جس سب سچائی کا اہتمام کرتا ہے اور اس سب سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کار ایک دن ان کے سچ بولنے کو کہتا ہے اب میرے بندے کو صدی کی کے چلتا پر انسان پہنچتا ہے تو ہم سچائی کی پابندی کرنے کی وجہ پھر ہم نے خاص وہی کیا اور اپنے آپ کو جھوٹ جھوٹ باتوں سے بچانا وَاِن فجور کیونکہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹ لے جاتے اس لیے وہ ایندھن مزور ہے اور برائی انسان کو جہنم میں اس حدیث نے جہنم میں لے جانے والے آمان بناتی ہیں وہ میرے بھائی اس لیے میں آپ کو جھوٹ سے بچاؤ برابر بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا استعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سچائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ نبی کے ساتھ اپنے برادری کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اور جس ملک کو آپ رہتے ہیں اس ملک کے تمام ہی کے مطابق جو ہوتے ہیں آپ کی پابندی کریں گے تو یہ آپ اپنے حکمران اور اپنے ملک اور معام آپ نے کیا اللہ تعالیٰوں کو فسبح الله والحمد لله والرب محمد والصلاة والسلام لكم وذكر الله تعالى الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاه حي